کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا کسی طرح ایک عورت تھی جس نے جو زندگی بھر فاشکاری کرتی رہی خاص رہی لیکن ایک کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس سے تر مٹی چاٹ رہا ہے یا من تر مٹی کو ایک کے قریب کی وہ چاٹ رہا ہے پیاس سے اس کو رحم آ گیا. اپنا جوتا یا جرموگ نکال کر کے اس سے پانی بھر کر کے اس کو پلا دیا اللہ کو یہ نیکی پسند آ اور اس کو اللہ تعالی نے معاف کر دیا کتنی ہی چھوٹی ہونے کی تو اسے ہلکی نہ جان رب کی رب کی بخش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے تو یہ ہے چیز یہ چھوٹی چیز ہے لیکن اس کو یہاں ایک بہت بڑے ایمان یا ایمان نہ ہونے کی دلیل ہو سکتی تھی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کی قربانی نہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کیا اسی طرح جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ کی اس جگہ پر جہاں غیر اللہ کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے کوئی شخص کسی قبر پر جا کر کے ظہر اور اثر کی نماز صرف اللہ کے لیے پڑھے وہ جائز نہیں ہے وہ جائز لا تک القبور مساجد اسی وجہ سے قبرستان کو یا مقابر کو مسجد بنانے سے منع کیا گیا ہے کیوں اس میں جو قبر کی پوجا کرنے والے ان کی مشابہت ہوتی ہے اگرچہ اللہ ہی کے لیے خالص اللہ کے لیے لیکن وہ مقبرہ جو ہے نماز کی جگہ سلاد کی جگہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں چند جگہوں کو منع کیا ہے کہ مسجد انوت ہو ہمارے لیے دنیا کی تمام زمین مسجد اور پاکی کی چیز یا پاک, پاک جگہ بنائی گئی ہیں لیکن اس عموم سے بعض جگہ مستطرہ ہیں مثلا مزبلا ہے یا کوڑے کرکٹ یا گندگی پھینکنے کی جگہ جو ہے اسی طرح محافن لیبل جہاں اونٹ آ کر کے بسیرا لیتے ہیں ان کو بھی وہاں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے اسی طرح ہر اس جگہ کو جیسے کہ کہا گیا ہر اس وقت جس وقت خاص طور پر غیر اللہ کے لیے عبادت کی جاتی ہے آدمی کو منع کیا گیا ہے سورج نکلتے وقت سورج ڈوبتے وقت نماز پڑھتے ہوئے اگرچہ آپ کی لیے صرف اللہ کے لیے ہو اگر کسی جگہ پر غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے اس جگہ پر آپ کو ذبح کرنا بھی جائز نہیں ہے اگر اللہ کے لیے آپ جب کر کے لوگوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا باپ آدھا ہے مصنف بہوبی مکان بہوبی ہر اس جگہ پر جہاں غیر اللہ کے لیے ضبع کیا جاتا ہے اللہ کے لیے بھی ضبع کرنا جائز نہیں ہے کوئی شخص یہ کہے کہ دل تو جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں تقوی یہاں ہی ہے صحیح بات ہے یہ تقوی یہاں ہوتا ہے اور دل کی بات اللہ تعالی لیکن اللہ ہی نے منع کیا ہے کہ تم ظاہری کام بھی ایسا نہ کرو جس سے تم کف سے یا کافروں سے مشاورت تمہاری ہونے پائے بہت سے لوگ اڑ جاتے ہیں کہتے نہیں نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے داڑھی رکھنے سے کیا ہوتا ہے لمبے اونچا کرتا پہننے سے کیا ہوتا ہے ایمان تو ادھر ہے صحیح ایمان ہے لیکن ایمان کا ایک سمرہ اور ایک نتیجہ ہونا چاہیے اس کا نتیجہ بھی تو ظاہر ہونا چاہیے ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے غلط کار کا نتیجہ الگ ہوتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان نف القلب ان نفل جسد مدگا جس میں ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ جب وہ صحیح ہو جائے گا تو اس کے اعمال بھی صحیح ہوں گے تمام جسم کے دوسرے ارکان بھی صحیح رہیں گے ان کے امال بھی صحیح رہیں گے اور وہ خراب ہو جائے گا تو امال بھی خراب ہوں گے اس وجہ سے یہ کہنا کہ نہیں ہماری نیت الگ ہے ہم کیوں اس سے رکے وہ لوگ جہاں زبا کر رہے ہیں اللہ کے لیے وہاں ذبح کریں گے نہیں حدیث اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقوم ابدا لمسجد من اول احق ان تقوم فی فی رجال تک متحرین یہ قصہ ہے ایک مسجد زرار کا من جیسا کہ ابن حضم نے محلہ میں کہا ہے جہاں ذکر کیا ہے کہ کی مقبرہ میں مضبلہ میں معاطن ہما وغیرہ میں نماز پڑھنا جائز نہیں اسی طرح اگر کسی نے کوئی مسجد زرار بنائی ہے منافقین نے جس طرح مسجد زرار بنائی تھی پیر رسول کے زمانے میں خبا میں ایک مسجد بنائی انہوں نے جس میں بیٹھ کر کے اپنا دار الندوہ انہوں نے بنایا تھا وہاں اپنی میٹنگ کرنے, کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف رشتہ دوانیاں کرنے کے لیے وہ کہتے تھے کہ ہمارا مکان یا ہمارے گھر مسجد نبوی سے دور ہیں یا مسجد قبا سے دور ہیں تو ایک الگ ڈیڑھ کی مسجد انہوں نے بنائی اور کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبو کی جنگ کے لیے روانہ ہو رہے تھے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کیا کہ اللہ کے رسول ہم نے مسجد بنائی ہے نماز پڑھنے کے لیے آپ آ کر کے اس کا افتتاح کر دیجئے آپ وہاں نماز پڑھ دیجئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> کے ساتھ یہ چیز خاص ہے تار رسول کو صحابہ اکرام طار رسول سے طلب کرتے تھے اپنے گھر میں بلا کر کے گھر کے کسی کونے کو سنت کی نماز پڑھنے کے لیے یا فرض جو قضا ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کے لیے ایک مسلح بنانے کے لیے پیارے رسول سے درخواست کرتے تھے کہ آپ کسی جگہ پر پڑھ دیجیے ہم اس پر اپنی نمازیں پڑھا کریں گے یہ چیز مشروح ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کیا کہ آ کر کے آپ پڑھ دیجئے ہم اس کو مسجد بنائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس وقت جنگ تبوک کے لیے جا رہے ہیں اللہ تعالی خیریت سے واپس لائے گا تو انشاءاللہ ہم ضرور پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزل تبوک سے بفضل اللہ کامیاب اور فاتح ہو کر کے واپس آ رہے تھے راستے ہی میں یہ آیت ناز للہ تقدن تخت و مسجد اندر و تفریق بین المن جنہوں نے کیونکہ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو غیب جانتے نہیں تھے جیسا کہ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں اگر پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تو وہی کہتے کہ تمہاری یہ مسجد اللہ کے لیے نہیں ہے یہ تو تم نے نفاق میں ظاہر کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس مسجد کو تم نے بنایا ہے مسلمانوں کی تفریق کرنے کے لیے تم نے یہ مسجد بنائی ہے پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ خود اللہ تقم بھی ہے ابدن اس میں آپ جا کر کے نماز نہ پڑھیں کسی حالت میں ابدن مسجد السالا تخوا جو مسجد جس مسجد کی بنیاد اللہ کے تقوی پر پہلے ہی دن سے رکھی گئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں وہ علماء نے کہا کہ یہ مسجد قبا ہے اور پیار صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے مراد ہے جس کی بنیاد خالص اللہ کی رضا مندی کے لیے رکھی گئی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی ہی ری جالمی یہ پتا ان مسجدوں میں رہنے والے ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمیشہ اپنے کو ہر چیز سے پاک رکھنے والے ہیں شرک کی میل سے شرک کی گندگی سے اسی طرح ظاہری گندگی سے بھی پاک کرنے پاک, پاک پاکی پسند کرتے ہیں یہ ایک مانا ہوا ایک مانا ہوا کہ یہ آیت نازل ہوئی اہل قبا میں کیونکہ کہ ہی کے اندر انہوں نے وہ مسجدیں غرار بنائی تھی تو جو مسجد پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سب سے پہلی مسجد غیر رسول کے یا مسلمانوں پیارے رسول کے دست مبارک سے مسلمانوں کی جو پہلی مسجد قائم ہوئی مسجد نبوی سے پہلے وہ مسجد قبا ہے یہ مراد ہے اور خبا والے کچھ ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکی زیادہ سے زیادہ حاصل کریں اللہ متحرین اللہ تعالیٰ پاکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جب یہ آج نازل ہوئی تھی ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدح اور تمہاری صنع تمہاری تعریف فرما رہا ہے کیا تمہارے اندر کیا خصوصیت ہے تو کہتے ہیں کہ ہم جب استنجا کرتے ہیں تو پہلے پتھر دونوں استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ پاکیزگی حاصل کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مسجد جو غیر اللہ کے لیے قائم کی گئی تھی اس میں نماز پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا اسی طرح کوئی بھی ایسا ایسا گتخانہ ہو یا ایسی عبادت گاہ ہو جو اللہ کے غیر اللہ کے لیے قائم کی گئی ہو اگر مسلمان اس کو فتح کر رہے ہیں تو علماء کا اختلاف ہے کہتے ہیں اس حالت میں جس حالت میں وہ بت خانہ ہے اس حالت میں رہ کر کے اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں یہی کعبہ مکرمہ محضمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو اس میں بہت سی غیر شورا چیزیں تھیں تین سو ساٹھ بدھ کا مسئلہ تو آپ جانتے ہیں بدھ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت داخل ہوئے اور اپنے نیزے سے اشارہ فرماتے رہے صرف اشارہ کرتے تھے کہ بدھ گرتے جاتے تھے سب سمیٹ کر کے سب کو پھینک دیا گیا اسی طرح دیوار پر بہت سے فوٹو بنے ہوئے تھے جس میں حضرت جیسا کہ روایت میں بخاری وغیرہ کی روایت میں کہ اس میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا بھی فوٹو تھا یستقسمان بالازلام جو تیروں کے ذریعے سے اپنی قسمت اور اپنا اپنی تقدیر معلوم کر رہے تھے یہ قبارے فریش کی طرف سے گھر کر کے جو ان کی طرف منسوخ کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق دیا صحابہ کو کہ تمام صورتیں مٹا دی جائیں تمام فوٹو وہاں دخل الخا بط بعض اما وحیت روایات میں صاف آیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ میں داخل نہیں ہوئی جب تک کہ تمام فوٹو مٹا دیے نہیں ہے جب تک تمام صورتیں مٹا نہیں دی گئی تو جب مٹا دی گئی اس کے باوجود جب پیارے رسول داخل ہوئے تو بعض فوٹو جو تھے وہ کچھ واضح تھے حضرت اسامہ کو بھیجا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جا کر کے زمزم کا پانی لیاؤ زمزم کا پانی لینے گئے اس درمیان اختلاف ہوا کسی نے کہا کہ کیا پیارے رسول نے نماز پڑھی نہیں پڑھی تو کچھ لوگ جو داخل ہوئے تھے پیارے رسول کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پیارے رسول نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ وہ چلے گئے تھے پانی لانے اس درمیان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تھی تو کانے کا مطلب ہے پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ضرورت مبارک سے ان کو مٹایا تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مندر ہے یا کوئی کنیسا ہے مسلمان فتح کر رہے ہیں تو اس کو اس کی اسی صورت میں چھوڑ کر کے اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے یا اس میں غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے اگر وہ اجازت بھی دیں تو کیا اس میں نماز پڑھنا جائز ہے نہیں اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں کیونکہ وہ غیر اللہ کے لیے اس کی بنا ڈالی گئی البتہ اگر مسلمانوں کے دست میں مسلمانوں کے دسترس میں آ گیا یا وہ عبادت خانہ مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر لیا تو اس کی حیات کچھ اس طرح بنا کر کے جو مسجد کی شکل ہو جائے غلط چیزیں مٹا کر کے فوٹو ہو ہوں کرشنا کا ہو یا کسی اور کا ہو جیسا کہ بنایا رہتا ہے جو بھی ہو سب مٹا کر کے بہرحال اس کے بعد اس میں نماز پڑھنا جائز ہے آج کل قرآن تعلیم یہ آپ جب شروع کریں گے کوئی بھی شروع کی آیت ہو جیسے علی فلام سورہ بقرہ پڑھنا چاہیں گے آپ تو اعظب بلّہ امن الشیطان و بسم اللہ رحمان الرحیم الف الام داری کل کتاب الارمتین اور اگر بیچ سے شروع کر رہے ہیں بیچ سے سورہ سور شروع کر رہے ہیں جیسے آپ پڑھنا چاہتے ہیں سورہ بکرا ہی کی رَبَّنَا تو کیا کہیں گے اعوذ باللہ من بسم اللہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ بسم اللہ شروع میں لکھا ہے تو آپ عاود بلّہ وید اخراۃ القرآن اللہ تعالیٰ فرمانے جب قرآن پڑھو تو اس طریق اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لو شیطان کا ہاں <تصفح> تو پہلے جب جہاں بسم اللہ لکھا ہے وہاں جب پڑھیں گے تو عاود باللہ پھر بسم اللہ عوض باللہ بلّہ شیطان رضیم بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہے عہدین سرأۃ المستی سرأۃ اللہ عنام تعلیم تو کیا کرے گا اعض بلّہ امن شیطان سراعت المستی سراط, سراط اللہ بسم اللہ نہیں کہے گا کیونکہ بسم اللہ شروع کی چیز ہے سمجھ بات آئی اچھا لازم ہے لازم ہے, ہے چاہے پہلے صورت شروع کریں شروع سے یا بیچ میں اعوذ باللہ ہر حالت میں لازم ہے بسم اللہ اس وقت لازم ہے جب شروع کی صورت ہو صورت کو پہلے ہی آیت سے شروع کر رہے ہوں تو اس وقت بسم اللہ کہنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ فرما اسی طرح کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, ثابت رضی اللہ عنہ نظر اینحر حضرت ثابت صحابی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نظر مانی کہ وہ بوانا کے اندر بوانا ایک جگہ ہے جو مکہ اور عثان کے قریب کہا جاتا ہے وہاں کوئی خاص چیز نہیں تھی لیکن انہوں نے ایسی ہی نیت باندھ لی نظر کی کہ وہاں ہم ایک اونٹ ذبح کریں گے وہاں اونٹ ذبح کریں گے ان لوگوں کو کھلانے کے لیے فسا علنبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا کہ کی ہم نے گوانا میں اونٹ ذبح کرنے کی نیت کی ہے یا نظر مانی ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے وہاں کس وجہ سے ذبح کرنے کی نیت کی ہلکا نفیحا وسن منا اتار جاہلیتی جاہلیت کے زمانے میں وہاں کوئی بدھ تھا جو پوجا جاتا تھا وہاں جا کر کے اس وجہ سے تم نے نظر مانا ہے انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں تھی قال فہل کا نفی عید منایا دن کوئی خاص اور میلہ یا کوئی عید وہاں منایا کرتے تھے جاہلیت میں انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں اللہ کے رسول بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوفی بے نظری کا اگر کوئی ایسی مانے چیز نہیں ہے تو اپنے نظر کو جا کر کے پورا کرو یعنی وہاں نہ کوئی عیدگاہ ہے نہ کوئی ورث ہے نہ میلادگاہ ہے اور کوئی چیز نہیں ہے تم جا کر کے وہاں اپنے نظر کو پورا کر سکتے ہو لیکن کیونکہ اگر وہاں کوئی ایسی چیز ہوتی تم وہاں جا کر کے ذبح کرتے تو اللہ کی معاسیت ہو جاتی اور اللہ کی معاشیت کا نظر مان کر کے پورا کرنا جائز نہیں ہے واجب نہیں کہا جائے گا بلکہ جائز بھی نہیں ہے اگر کوئی شخص یہ نیت مان لے کہ بہار شریف جا کر کے اور وہاں ایک بکرا یا ایک مرغہ چڑھائے گا سخت قسم کا تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ یہ نظر کو اس شکل میں وہاں جا کر کے ذبح کرے یا نظر کو پورا کرے البتہ اس کے اوپر ایک جو نظر مانی ہے اس کو ایسی جگہ پر ضبع کرنا واجب ہو جائے گا جہاں کی کوئی ایسی منع کی چیز یا منع کا سبب نہ ہو اسی طرح حضرت یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی اس طرح کی نظر مانی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے اسی قسم کا سوال کیا تھا اس وجہ سے معلوم ہوا کہ جہاں بھی غیر اللہ کے لیے نظر مانا جات مانی جاتی ہو یا غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جا رہا ہو وہاں ذبح کرنا جائز نہیں غیر اللہ کی جہاں عبادت کی جاتی ہو جس مندر اور جس کنیسے میں وہاں اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھی جا سکتی کوئی ایسی مسجد جس کی بنیاد اللہ کے لیے نہیں بلکہ کسی دوسری غرض سے رکھی گئی ہو اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں فیما سیت اللہ اللہ کی نافرمانی کا نظر اس کا پورا کرنا جائز نہیں ہے کہ جائے کہ واجب ہو ولا فیما لائم کو ابن اعظم یا ایسا نظر بھی پورا کرنا جائز نہیں جس کو آدمی جس کی, جس کی طاقت نہیں رکھتا ہو روا گداؤ تو اس نادو والما صلی اللہ علیہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ دیں کیا یہ تو آپ کا سوال بڑا تیڑھا ہے کیا کہتے ہیں کیا انفی مولوی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تفصیل جواب دیں وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی نماز صحیح ہے اگرچہ یہ بات سنتوں کو چھوڑتے ہیں اس کے کہنے میں صبح نہیں ہے بات سنتوں کو جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں لیکن نماز کو صحیح کہا جائے گا جس شخص کی نماز صحیح ہے اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی غلط کار آدمی بھی ہے وہ قسم کا کام بھی کر رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا آپ کا جائز ہے یہ ہے مسئلہ تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ ان کے پیچھے نماز صحیح نہیں یہ, غلط, یہ کہنا غلط ہے نماز صحیح ہے اور خاص طور پہ جب فتنہ فساد مسلمانوں میں تفرقہ کا خطرہ ہو تو یہ مسئلہ اٹھانا ہی نہیں چاہیے البتہ آپ سنت کی تبلیغ کریں لیکن یہ کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے یا وہ کہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں جائز ہے تو پھر اہل سنت کی تمیز یا اہل سنت کا جو خاص امتیاز ہے وہ کہاں رہ گیا آخر انہی مذاہب کے لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کہ پیچھے نماز نہ جائز کر کے حرم شریف میں چار پانچ مسلح بنا رکھے تھے اہل سنت حریف کے پیچھے یہاں تک میں نے ڈھونڈا یہ مسئلہ ہم نے الحمدللہ سے بہت حرم کی تاریخ میں اللہ کے وزن سے بہت کچھ جمع کیا بعض بزرگ آتے تھے اس زمانے میں ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے حنفی امام کے پیچھے ان کو نصیحت کرتے کہ دیکھو تم لوگ یہ جو الگ الگ نماز پڑھ رہے وہ غلط ہے دوسرے دن جا کر کے ہمبلی کے پیچھے نماز پڑھتے ان کو بھی تاکید کرتے کہ دیکھو نماز سب کی ایک ہونی چاہیے ایک امام ہونا چاہیے اور انہوں نے یہ بھی اس پیش کیا دیکھیے کیسی تجویز مبارک پیش کی لیکن لوگوں نے سنی نہیں بات تاثب میں اللہ کے گھر کو بھی چار حصوں میں ترقہ کی طرح بانٹ دیا وہ کہتے تھے کہ ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ پانچ وقت کی نماز ہے تو پانچ ہر نماز کے وقت چار نماز کے وقت چاروں امام ایک ایک نماز کو پڑھائیں اور سب ان کے پیچھے پڑھائیں تو انہوں نے کہا اعتراض کیا کہا کہ شافعی جو وضو کرتے ہیں مائع مستعمل سے وضو کے قائل ہیں وہ ہمارے یہاں وضو صحیح نہیں جب وضو صحیح نہیں تو نماز صحیح نہیں اس کا مطلب ان کے پیچھے ہماری نماز صحیح نہیں یعنی یہ سب قضایہ بہرحال مسلمانوں میں اختلاف کر رہے ہیں اور بڑی مدت تک صدیوں تک یہ حماقت جس کو حمات کہا جائے گا جس کو تعصب کہا جائے گا مذہب میں تعصب کی حماقت نے اللہ کے گھر میں یہ فساد جاری رکھا تھا ہم اس میں کوئی شک نہیں کہیں گے کہ جو شخص جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز صحیح نہیں لیکن اس حد تک کی نماز صحیح ہونے کی حد تک اگر وہ اطمینان کر رہا ہے تو اس کے پیچھے آپ کی نماز صحیح ہے چاہے وہ کسی مذہب کا ہو کسی مذہب کا ہو چاروں مذاہب میں سے کسی مذہب کا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا انکار نہیں ہونا چاہیے البتہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ یہ سنت چھوڑتے ہیں تو اس سنت کے چھوڑنے سے ان کی نماز کو باطل نہیں کہا جائے گا یہ کہا جائے کہ ایک سنت چھوڑنے سے یہ غلطی ہو رہی ہے عجر میں کمی ہوگی اسی سے مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا لیکن یہ مانا نہیں کہ آپ ان کو سمجھائے نہیں آپ اپنی سنت کی تبلیغ کرتے رہیں اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ لوگوں کو سمجھ دے گا جی میرا خیال سے مسئلہ واضح ہے ہندوستان جس مسجد میں میلاد ہوتی ہے اس مسجد میں آپ نماز نہ پڑھیں کیونکہ وہاں ایک بداعت ہو رہی ہے اور وہ بدعت جو ہے اس میں آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز صحیح ہو جائے گی لیکن دوسری مسجد ڈھونڈئے تاکہ سنت کے مطابق جہاں نماز ہو رہی وہاں پڑھا پڑھائے یہ تو سب مسجدوں میں ہوتی ہے نہیں ایسی مسجدیں ہیں جس میں نہیں ہوتی ہے کوشش کیجیے آلے دیشوں کی ہو کسی کی ہو جہاں یہ بدھات نہیں ہو رہی وہاں جا کر کے نماز پڑھی اور بدھات سے حجر اس کو چھوڑنا لیکن اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جمعہ کی نماز اگر کہیں نہیں مل رہی ہے اس کو انہیں کے پیچھے مل رہی ہے تو چھوڑنا جائز نہیں جماعت کہیں نہیں مل رہی ہے تو چھوڑنا جائز ان کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اگر بداعت صرف تک نہیں پہنچاتی ہے کیونکہ بہت سی بداعتیں ایسی ہیں جو شرک تک نہیں پہنچاتی گمراہی کا نام صرف دیا جائے گا جہالت میں کر رہے ہیں لوگ اور اس کو حق سمجھ کر کے اس میں فرق کیا جائے گا لیکن جو شخص قبر کی اس کا سجدہ کرنے کا قائل ہو وہ امام ہو اس کے پیچھے کہیں بھی نماز جائز نہیں چاہے وہ میں ریخ کراتا ہو تو وہی میں نے کہا میلاد کی بات جو سمجھ گیا میں میلاد کی بات ایک بدا ہے جس کو دلال کہا جائے اس کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا آدمی جب تک کافر نہیں ہے اس کے پیچھے آپ کی نماز صحیح ہے کام کرنا جائز ہے لیکن یہ کہ اگر دوسری جگہ کام ملے تو آپ کریں وہ ایک ہی ہے اللہ کے رسول رسول اللہ اللہ صلی علیہ چاید یہ عقیدہ کرنے ان کے پیچھے جائز ہے کیونکہ وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں اور نہیں کرتے ہیں بہت اگر ایسا ہے دونوں لازم مجموع ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ آپ ان کے پیچھے نماز نہ پڑے کیونکہ قرآن کے منکر ہیں وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں وہ پیارے رسول زندہ ہیں بلکہ آپ کی زندگی دنیا کی زندگی سے زیادہ اونچی ہے یہ سب مسئلے قرآن کے انکار کی کا بنتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمر محمد بن رسول قد خلط بن قبل رسول ابرم خلب تم اللہ صاف بارہ جی آپ فرمائے تھے کوئی بات کا بہت ہیں مار کے نکال دیتے ہیں پڑھنے نہیں دیتے یہ اگر کا کر کے نکالتے ہیں کتابیں بھی لکھی گئیں بہت افسوس کی بات ہے کہ لکھا ہے کیا نام ہے تحذیر الساجد من اخفی اخراج الحابین المساجد یہ کتاب میں میں نے دیکھی ہے یہ سب ایک تاریخ تاریخ یا اندھیری تاریخ مسلمانوں کی جو ہے اس کا ایک ٹکڑا ہے سمجھ لیجیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے لیکن لوگ اب بھی آپ کو کافر, آپ ان کو کافر نہیں کہیں گے لیکن وہ آپ کو کافر کہیں گے اگر آپ بھی کافر کر رہے ہیں تو بدلے میں وہ کافر کہا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن بہت سے لوگ جنہوں نے کافر بھی نہیں کہا وہاں بھیوں کو اس کے باوجود مسجدوں میں داخل ہونے سے منع کیا مسجدوں میں داخل ہو جاتے تو ہوتے اور اب بھی سنا ہم سوچتے تھے کہ علم پھیل رہا ہے سنت کی الحمدللہ کا انتشار ہو رہا ہے لیکن ابھی اب قریب میں جا کر کے میں نے سنا کہ وہاں مار پیٹ ہوئی باقاعدہ اور مار پیٹ ہونے کے بعد تو مسجد تو پہلے دھوتے لیکن سر گٹول ہوا خون گرا مسجد دھوئی گئی تو یہ سب ہوتا رہتا ہے ابھی اب سبحان اللہ مسلمان کب تک اس غلط راستے پہ پڑے رہیں گے اور آپس میں اس طرح کا اختلاف ہوگا اس وجہ سے بہرحال اختلاف کی ایک خط ہونی چاہیے اگر کوئی شخص واقعی شرط کر رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں اور یہ کہ نماز صرف نہ پڑھے بلکہ بلکہ ان کے ساتھ اور دوسرے تعلقات بھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز جائیں گے لیکن اپنی لڑکیاں دیتے ہیں ان کی لڑکیاں لیتے ہیں ان کی مہمانی لیتے ہیں مہمانی کرتے ہیں یہ سب چیزیں بھی غلط ہیں کیونکہ جب جو شخص قبر کی حد تک پہ پہنچ گیا اس کے ساتھ اس قسم کا معاملہ بھی غلط ہے آپ گھروں میں اگر مسجدوں میں نہیں جانے دے رہے ہیں تو گناہ ان کے اوپر افضل اس سے بڑھ کے کوئی ظالم نہیں مساجد اللہ جس نے اللہ کی مسجدوں سے اللہ کا ذکر کرنے سے روک رہا ہے تو ظلم کا خمیازہ یا ظلم کا گناہ ان کے سر اور ان کے ناک پر آپ الگ نماز پڑھ لیں انشاءاللہ شاء آپ کی نماز بحث نیت اس جماعت کے ثواب کے برابر رہے گی کیونکہ کہ آپ کی نیت ہے کہ جماعت سے پڑھیں لیکن نہیں پڑھنے دے رہے ہیں تو انشاءاللہ شاء آپ کو پورا اضر ملے گا ہمارے گاؤں میں ایک مولوی نے اسحاب کہب کے نام پر ختم شروع کیا ہے اس کے لیے کیا شرح ہو یہ بھی ایک جدایت ہے بار اس کو روکنا چاہیے سختی سے اور اگر کر رہا ہے تو اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے کیا مطلب کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھو اسی طرح نماز پڑھو نہیں تو ان کا بہرحال تعویل کرتے ہیں کچھ غلطیاں ہیں ہم اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس غلطی کو ایک خاص حد میں رکھا جائے گا اس کی وجہ سے پوری نماز کو باطل نہیں کہا جائے گا جو کا بنیادی مسئلہ ہے نا یہ قرآن کا انکار ہے محمد اللہ رسول ہاں وہ تو پرو جو دیوبندی یا مطلب ہے بریلوی حضرات جو ہمارے پاکستان ہندوستان کے بریلوی حضرات کے دیوبندی نہیں ہے سروبندی بھی اس چیز کا قائل ہے کہ حضور کی زندگی م. قبر میں اسی طرح ہے اگر وہ طرح کے قائل ہیں تو گویا انہی میں سے ہو گئے لیکن وہ لوگ ان کے اصل جو ہیں اصل عقیدہ خود امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ کا یا آآ... صاحبین کا یا تو یہ تو ہے مسئلہ غلطی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن غلطی کی حد تک نہیں پہنچے گی کہ ان کو کافر کہا جائے یا ان کے پیچھے نماز جائز نہ کہا جائے یہ کسی طرح بھی عال سنت کا طریقہ نہیں رہا ہے علی سنت کا سلو خلف کل برن و فاجر اگر کوئی فاجر بھی ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا حضرت امر ابن عمر دار رسول کے ساتھ ہی حجاج بن یوسف کے بارے میں آپ سنتے ہوں گے کہ بہت ہی سفاق آدمی خون بہاتا رہتا تھا اس کو کہتے ہیں کہ اس کو خوشی ہوتی تھی لوگوں کا خون بہاتے ہوئے دیکھ کر کے معمولی بات کی بنا پر حضرت سعید بن جبیر اور فلا فلا کو قتل کروا دیا اس کے باوجود اس کے پیچھے حضرت عبداللہ بن عمر جو متبدع سنت چھوٹی چھوٹی سنت پر عمل کرتے تھے انہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز کیا ان کے پیچھے حج کرتے تھے سب کچھ کرتے تھے بات تو عقیدے والی آ جاتی ہے تو اگر عقیدہ اس حد تک وہی میں نے کہا اگر عقیدہ یہ ہے لیکن سب کو اسی زمرے میں رکھنا صحیح نہیں ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان کو غلط کہتے ہیں اور وہ لوگ ان کو وہاں بھی کہتے ہیں اس وجہ سے کچھ لوگ جو ان میں جا کے مل گئے تو ان کا آوارہ اور عقیدہ دونوں انہی کا ہو گیا تو اس میں کوئی سیکنڈ نام کچھ بھی رکھے وہ تو ان کے پیچھے نماز جائز نہیں کیونکہ وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں تو پوری, پوری ہی اللہ کی اگر کوئی حادثہ میں مر گیا تو اس کے لیے بھی اس کا معاوضہ یا جرمانہ دینا پڑے گا ٹریفک حادثہ جس میں ڈرائیور کی غلطی نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ نے عام قاعدہ بنایا ہے کہ غلطی سے بھی اگر, اگر غلطی نہیں ہے غلطی سے آپ نے جس طرح چلتے ہوئے آپ کی گاڑی کے نیچے کوئی کبوتری آ گئی مکے میں تو اس کے بدلے آپ کو بکری زبا کرنا پڑے گی یہ ہے اسی طرح اگر جان بوجھ کر کے مار رہا ہے اسی طرح آدمی اگر جان بوجھ کر کے کسی آدمی کو مار رہا ہے تو اس کا گناہ تو بہت بڑا ہے اس کا قتل کیا جائے گا اگر گھر والے یا خون ولی دم جو ہیں اس کے ورثہ معاف نہ کرے تو اس کو قصاص اور اگر قصاص نہیں دے رہا ہے تو قصاص نہیں لیا جا رہا ہے تو معاوضہ لے کر کے یا مطلق معاف کر دیں ٹریفک کا حادثہ بھی اسی طرح ہے کہ اس میں آپ کو دیت دینی ہوگی اس کی دیت جو ہے سو اونٹ اس کی جو قیمت بنے کیوں آخر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی غلطی نہیں ہے نہیں چونکہ صبح ہے کہ ہو سکتا ہے جان بوجھ کر کے اس نے ایسا کیا ہو غلطی اس کی سبب بنا اتنا تیز کیوں چل رہا تھا یا اس طرح ہو سکتا ہے اگر یہی راستہ کھول دیا جائے اس کے دعوے کی بنا پر کہ نہیں بھائی غلطی سے ہوا تو کسی اپنے دشمن کو ایک نہیں دس سال کے بعد بھی اس کو نشانہ بنا کر کے قتل کر سکتا ہے اس وجہ سے یہ احترام دم مسلم کی ایک دلیل ہے کہ صبح کی بنا پر بھی اس کے اوپر یعنی تاکہ لوگ بش کر کے اس طرح رہیں اس کے اوپر دیت لازم ہوگی آج آپ کہہ دیں کہ ہمیں ہم نے جانا یعنی جان بوجھ کر کے نہیں بھول غلطی سے لیکن کل اسی کو آدمی ایسی شکل بنا سکتا ہے جان بوجھ کر کے کرے اور دعویٰ کر لے کہ یہ غلطی سے ہوا کسی کا بچہ دشمنی میں اور کچھ اس وجہ سے معاملے کو بارحال احتیاط اسی, اسی پوائنٹ پر رکھا گیا ہے کہ اس کو دیت دینی ہوگی اچھا سنے بعد میں انشاءاللہ شاء آپ کے ساتھ ہم بیٹھیں گے آپ یہ سوالات سن لے سوال بعد میں آپ کے ساتھ بیٹھیں گے سوال ایک عورت حیض کی حالت میں ہو کچھ منت باب ملک کے اندر بھی بیٹھ گئی یا اندر داخل ہوئی کیا حکم ہے یہ غلطی سے اگر کیا انہوں نے تو کوئی جان بوجھ کر کے نہیں آنا چاہیے ان کو مسجد کے اندر اس حالت کی عورت کو مسجد کے اندر نہیں داخل ہونا چاہیے لیکن لوگ کہتے ایسا کرتے ہیں اس حالت میں ملا کر کے ایک نظر دکھانے کے لیے کعبہ شریف کو تواف عہدہ نہیں کر سکتی لیکن دیکھ کر کے پھر چلی جائے یہ ایک غلط چیز ہے اس کو آنا نہیں چاہیے اس کو اسی طرح چلے جانا رخصت ہے پہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم <سؤال> کی طرف سے طباف واجب نہیں ہے جی کیا کرنا چاہیے تو کوئی بہرحال غلطی ہوئی ہے جان بوجھ کر کے نہیں آپ جائز سمجھتے تھے اللہ تعالی معاف کرے گا اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے کیا جس مسجد میں یا رسول اللہ کے نعرے لگائے لکھے ہوں یا شرکیا شیر لکھے ہوں وہاں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے نماز آپ کی جائز ہے البتہ اس شرکیہ شہر کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرنی چاہیے یا شرکیہ یا اللہ جو ہے یا رسول اللہ جہاں لکھا ہے اس کو وہاں سے نکالنا واجب ہے ایک مسجد میں ہر سال عرس ہوتا ہے مولانا اس کو یہ عیسالیہ ثواب کہتے ہیں کیا کہ وہاں نماز پڑھنا درست ہے وہی میں نے کہا کہ اگر اس وقت وہ کر رہے ہیں یہ عیسالیہ ثواب اس وقت آپ کو وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے لا تقوت باد ذکر مال قومی ازوالمی اس وقت آپ کو نماز پڑھنا یا ان کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں مسجد دوسرے ٹائم مسجد خالی ہے اس میں آپ نماز پڑھیں ان بمبئی میں حاجی علی کا مزار بمبئی میں حاجی علی کا مزار اب بیٹھا ہوں کے ساتھ بیٹھے گا اللہ کے بندے نماز کے بعد تمہارے ساتھ بیٹھے گا ابھی ختم ہو جائے تب بمبئی میں حاجی علی کا مزار سمندر میں بنا اسی مزار سے ملاق مسجد بھی بنی ہوئی جہاں لوگ با نماز پڑھنے پڑھتے ہیں اور بغل میں مزار پر چادر اور دوسری چیزیں بھی پیش ہوتی ہیں پیش ہوتی بیچی جاتی ہیں برائے مہربانی واضح کریں اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس مسجد میں اس مسجد کو گرا دینا چاہیے کیونکہ قبر پہلے بعد میں مسجد بنائی گئی ہے اب ہو سکتا ہے قبر یعنی مصنوعی لوگوں نے بتایا اس کی تاریخ میں کہا یہ مصنوعی قبر ہے وہاں قبر نہیں تھی لیکن اس کو اس انداز سے بنایا گیا تاکہ یہ ایک موجوداتی چیز ہے آپ دیکھیں میں نے دور سے دیکھا وہاں تک نہیں گیا لیکن جہاں سے گھستے ہیں سڑک دور تک گئی ہے ایک دم پانی ہی میں ہے بس سڑک جتنی ہے اتنی ہے اس کے بعد قبر تو کہتے ہیں وہ قبر جھوٹ جس طرح ایک سڑک پارٹ کر کے بنای گئی خمبوں پر اسی طرح قبر کا نام دے دیا گیا ہے بہرحال مسلمانوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جھوٹ بھی قبر بن جائے تو پوجنا شروع کر دیں گے قضاء عمری جائز ہے نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا کوئی شرعیت نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں قضاء عمری صحیح ہے قضاء عمری کیا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کیا شکل اس کی ہوتی ہے وہ رمضان شریف آخری جمعے میں کٹھے آخری جمعے, جمعے میں یا ساتھ یا شب قدر کو ایک ایک نماز آپ پڑھ لیں گے تو ایک نماز کو پوری عمر کی نماز کا کفارہ ہو جائے گا یہ سب چیزیں بدعت ہیں اور اگر کوئی شخص اپنی نماز جانتا ہے کہ دس نمازیں بارہ نماز پندرہ نماز بیس نماز بتائیں جانتا ہے کہ چھوٹی ہے اس کو یاد کر کے سزا کرے اگر بہت ایسی ہیں کئی سالوں کی تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے نماز پڑھنے کا عزم کرے یہ ہے جس کا حکم حلوم کر دنیا حلیو جد حدیث یوز کر بے خبریں قرن شیطن میں نجد سجاعل اقرا بت دنیا قیامت میں شجاع اقرا کہتے ہیں ہر اس سانپ کو جس کے سر کے اوپر دو نقطے ہوں دو نقطے ہوں اس کو شجا اقرا کہتے ہیں دنیا کا سجا اقرا سانپ الگ ہے قیامت کے قبر کے اندر عذاب کا ایک